ہجرت مدینہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توحید کا مشن تھا یعنی شرک کی آئیڈیالوجی کے بجائے دنیا میں توحید کی آئیڈیالوجی کا ظہور میں لانا آپ نے اپنا مشن چھ سو دس عیسوی میں قدیم مکہ میں شروع کیا اس وقت مکہ میں شرک کا کلچر تھا مشرک سرداروں کو ہر اعتبار سے غلبہ کا مقام ملا ہوا تھا تیرہ سال کی مخالفت کے بعد آخر کار انہوں نے رسول اللہ کو عملاً الٹیمیٹم دے دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ سے چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے پیغمبر اسلام کے لیے یہ ایک بحران یعنی کرائسس کا لمحہ تھا مگر آپ نے رد عمل ریاکشن کا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ حالات کا بے جائزہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ آپ خاموشی سے مکہ چھوڑ دیں اور یسرپ چلے جائیں جو کہ قدیم عرب کے تین بڑے شہروں میں سے ایک تھا اور مکہ سے تقریباً پانچ سو کے فاصلے پر واقع تھا پیغمبر اسلام نے جب مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس وقت آپ نے اپنے اصحاب سے ایک بات کہی تھی یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے صحیح البقاری اور صحیح مسلم کے مشترک الفاظ یہ ہیں عمر تو بے قریتی قریہ تاقل القرا یقولون یسرم وح المدینہ یعنی مجھے ایک بستی کا حکم دیا گیا ہے جو بستیوں کو کھا جائے گی لوگ اس کو یسرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے بحوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بیاسی اس حدیث رسول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں با اعتبار مانا ہجرت مدینہ سے مراد مشن کی ری پلاننگ ہے چنانچہ یہی ہوا آپ نے مدینہ پہنچ کر مکہ والوں کے خلاف کسی قسم کی منفی روش اختیار نہیں کی بلکہ مکہ والوں کے سلوک کو بھلا کر انتہائی مثبت انداز میں اپنے مشن کی نئی منصوبہ بندی کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتابیں پیغمبر انقلاب مطالعہ سیرت اور سیرت رسول مثلا عرب میں پھیلے ہوئے قبائل کی طرف کثرت سے دعوتی وفود بھیجنا عرب کے باہر ملوک و سلاطین کے نام دعوتی خطوط بھیجنا قریش کی یک طرفہ شرطوں کو مانتے ہوئے ان سے امن کا معاہدہ کرنا قریش نے یک طرفہ طور پر حملہ کر کے آپ کو جنگ میں الجھانا چاہا لیکن آپ نے دانش کے ساتھ ان کو مینج کیا اور ان کے حملوں کو جھڑپ یعنی اسکرمش بنا دیا وغیرہ یہ سب آپ نے اس لیے کیا تھا کیا تاکہ مشن کی ری پلاننگ کے لیے آپ نے جو عمل یعنی پروسیس جاری کیا وہ بلا رکاوٹ جاری رہے پیغمبر اسلام کی اپنے مشن کی یہ ری پلاننگ پوری طرح کامیاب رہی ہجرت کے آٹھویں سال یہ معجزاتی واقعہ ہوا کہ مکے میں کسی جنگ کے بغیر آپ کو دوبارہ فاتحانہ داخلہ مل گیا یہ واقعہ بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے کہ جب آپ کو مکے پر غلبہ حاصل ہو گیا اور مکہ کے سردار آپ کے پاس لائے گئے لائے گئے یہ لوگ بین الاقوامی اصطلاح کے مطابق جنگی مجرمین یعنی پرزنس آف وار تھے مگر آپ نے ان کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی بلکہ یہ کہہ کر سب کو چھوڑ دیا کہ میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے کہا تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تم کو معاف فرمائے اور وہ بہت رحم بہت رحم کرنے والا ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ حرم سے نکلے گویا کہ وہ قبروں سے نکلے ہوں بس وہ اسلام میں داخل ہو گئے اقولما قال یوسف لا تصریب علیکم الوما یوف اللہ وہ ارحم الرحمی قال فقرجو کا انما نشرو من القبور خلو فل اسلام بہبالا سنن, سنن الخبرا لکی حدیث نمبر اٹھارہ ہزار دو سو پچہتر قدیم مکہ کے سردار یہ جانتے تھے کہ ان کا کیس ظلم کا کیس ہے اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے ان سب کو یک طرفہ طور پر معاف کر دیا اس سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سرداروں میں ندامت کا جذبہ فطری طور پر پیدا ہو گیا اور وہ پیغمبر اسلام کے ساتھی بن گئے اس کے برعکس اگر آپ ان سے انتقام کا معاملہ کرتے تو یقیناً ان کے اندر جوابی انتقام کا ذہن پیدا ہوتا اس طرح دونوں فریقوں کے درمیان انتقام در انتقام چین ریاشن کا ماحول قائم ہو جاتا اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قانون اسباب کے مطابق پیغمبر اسلام کا پورا من مشن اپنے پہلے ہی تجربے میں غیر ضروری مشکلات کا شکار ہو جاتا مگر اس اعلی سلوک کی بنا پر پیغمبر کا مشن بلا توفق بلا توقف نان سٹاپ جاری رہا